اللهم المحمود بجميع المحامد سبحان الله والله على حبيبه واله وصحبه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان عن سَيِّئْتُ رَبِّي سبحان الله سبحان الله إِنِّي أَخَافُ إِنْ فإن تتوبى إلى الله فقد صغد قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وَلَمَلاَئِقَةٌ بَعْدَ ذَالِكَ الظَّهِيرِ سبحان الله آمَنْتُ بِاللَّهِ وَاسْلَمْتُ لِلَّهِ مَوْلَانَا لَعَظِيمٌ وَصَدَّقَ رَسُولُهُ هُدًى و عليك يا سیدی يا رسول اللہ تو سلام کیا ہبی بم لو ساڈے برخردار محمد اولا مرسلی ساحد خا شادی خانہ آبادی مبارک موقع ملتان شریف مدینت الاولیاء بہاڑی روڈ ریلوے کالونی دا اجا مبارک جلسہ رکھا گیا ہے میرے برادر اصرست میں دیوتے صدر رشین نے اللہ جل ہو جل شاہ تمام جلسہ کا شرکت حسن نیت بھی بخشے اور قبول بھی فرمائے ناچیز دا عنوان موضوع سخن شریعت شریعت کے بغیر نہ کوئی پاک ہے اور نہ کوئی نجات ہے یعنی دین اسلام کے بغیر نہ کوئی پاک ہے نہ کوئی نجات ہے <تصفح> یعنی سید ہوگے پاوی کوئی غیر سید ہوگے شریعت تسلیم کرنے تو بغیر نہ پاک ہو سکتا ہے نہ نجات ہو سکتی اس مضمون کو ناشیر نے اس محفل میں دلائل گئے قرآن دلائے حدیثیہ اور دلائل اہل بیت, بیت کرام دے دلائل دے اندر حسن پاک دی لڑی دے دلائل بھی ہونگے اور حسین پاک دی لڑی دے دلائل بھی ہونگے پہلا وقت دے پیش نظر اور پھر زیادہ زور، دو تو او اہل بہتے کرام دے مبارک آثار اور اقوال سے دیا گا تاکہ جو لوگ میں غیر گلوکر اور معمولی جی بنا کوشش کر کے بکواس کرتے وہی منع آئے نا ان خنیران ہو جائے دوستو پہلا یہ مسئلہ سمجھو کہ ہر ایک نسبت کے اسلام اندر ہر ایک نسبت مقدم نسبت <Burak> مقدم دلوقت دلوقت دین اور مذہب دی تمام نسبت تعلقات رشتے بعد مفید ہوں نے فائدہ دے جے جی پہ اسلام اور دین دا رشتہ ہوئے دا اگر یہ رشتہ نہ ہوئے تو ہر رشتہ جہنم جان کا سبب بن سکتا ہے جہنم تو بچن کا سبب نہیں بن سکتا میری گل سمجھ رہے ہو رسول اکرم صلی رشتہ داری اور تعلق اگر ایمان اسلام دا رشتہ نہ ہو بندے نو جنم لے جی ہوں بندہ جنم چلا ابو لہب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا چاچا نہیں اتنا قریبی عصبی رشتہ ہے اس عصبی رشتے میں انہوں جہنم تو نہیں بچایا کیوں دین اسلام دا رشتہ اور تعلق اس نے پیدا نہیں کی حتہ سلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا لا تعلقی دا تعلقی کا اظہار انج لا کری بہ ابیلا فرمایا میرے ابو لب درمیان کوئی رشتہ نہیں انہیں کافران و پسند ہے معلوم ہویا ہوا جہرا کافران کفر پسند کرے گا رشتہ نبوت کوئی فائدہ نہیں دے گا سمجھ آ پھر سمجھو ایمان دے, ایمان دے رہا ایمان اگر دینی رشتہ نہ دینی رشتہ مقدم ہے مرجا ہے جا جا جا تمام رشتہ اگر یہ رشتہ ہے تو دوسرے رشتے فائدہ کرتے ہیں اگر یہ رشتہ نہ ہوئے کوئی رشتہ فائدہ نہیں نہ آ رسول ہوم کا رشتہ فائدہ دینا نہ قرابت رسول ہون دا رشتہ فائدہ دیندا اے سب رشتہ کسلے کم دین گے جسلے پہلا حضور دے اسلام نو منن تے دین نو تسلیم کرن دا رشتہ ہوے گا او سمجھ آ کوئی نا دینی رشتے نسل رنگ اور خون کے رشتے ن ترجیح دی دینا دے دے دی یہ یہودیت ہے اسلام کی سمجھ آئی نے کہ نہیں پھر سمجھو دینی رشتے تو ود بد خون کا رشتہ سمجھنا یا ملک کا وطن کا رشتہ سمجھنا یہ شرک اکبر ہے یہ یہودیت ہے اسلام کے ساتھ اس کا دور کا بھی تعلق نہیں بلکہ یہ اسلام کی نفی ہے نفی سلف ہے اسلام کی نقلی سمجھو اس کو یہودیت اس وقت دنیا نو اس نانت مبتلا کرنا چاہیے دین مذہب رشتے نو چڈو علاقے نو ویکو رنگ نو و نسل نو نکو یہ سب بت بہن کمینیا نے تیار کر کے لوگوں پھر پوجا پاٹ آج سے دے دیتے ہیں جبکہ یہ وہی بت ہیں جن کو توڑنے کے لیے مستفی کی شمشیر فاران کی وادی اسے اٹھی تھی استوں قرآن و حدیث اور جو میں اپنے دے نام پیش, کی و پیش کرنا میں اپنے اس دعوے دلیل تورندر اقبال پیش کرنا اقبال نے بانگے درا کے اندر ایک نظم لکھی جس کا عنوان ہے مذہب اس دے اندر فرمانے نے فرمایا اپنی ملت کو مغرب سے نقل اپنی ملت کو کیا شکوان مغرب سے نقل اور دلی مشہدر فرمندے نے یہودیاں والارہ کردیا ان کی جمعیت کا ملکے اقبال فرماند نے یار اپنے گوری لانچیاں جمعیت قوم نال بن یا رنگ نسبے نسب یا ملک نال بنتی علاقے بن بن ان کو جمعیت و نسب پر فرماند نے مسلمان وہ یہودی نے او فرنگی نے وہ گورے ملک نال قوم بنا وطن قوم بنا نصلدار کام بنا رہے ایسا مسلمان ساڈی کام اگر بنتی ہے تو صرف مذہبی اللہ بل بول بولو ان کی جمعی ہے ان کی ان کی جمعیت ملکوں نسب پر انہ قوت مذہب سے مستحکم ہے <تصفح> جمعیت <تصفح> تیری دامنے دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں یہود پرست ملو دہی والے چنگا اڑیاں کی کران گے جی سان گل یہ سنا سانوی دہی منا چنگا جہا گل نے سارے داری والے محبوب سید لگے آئی سنا دام نے بھی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں اور جمعیت ہوئی رخصت تو نیت بھی گئی گئی بھی گئی بولو بولو بولو اچھی اچھی دو نال روکنا روک لال تھوڑے وقت بہت سارا کچھ سنا کے ٹر جنا ان شاء اللہ تبج فرماؤ آسلمانتی دور ہے خوشامتی بندے آج کل چنگے لگتے سچی گل کرنے والے نہیں چن لگتے سیاح بندے خوشامتی بندہ سیانے نو چنگا نہیں لگتا اگلا سمجھ رہا ہوں لنتی میری جی بل ویخ رہ اہلِ بیتِ حسن دی لڑی حسین کسے خوشامتی نو پسند نہیں سن فرمان میں گا جس جسل کوئی ان سامنے خوشامد کرگا سی خوشامد دا مطلب کی ہوندا ہے حقیقت چڈ کے ایو حد تو بٹا کے گل کرنا تاکہ اگلا خوش داد دے وے خوشامت غانت پہ حق حقیقت بیان کرنا بھویں اگلا خوش ہواض ہو نبیا کی وراثت ایس دی ذمہ ذمہواری اگر نہیں ادا کر سکتا تو تباہی توجہ ہے پھر سمجھو اقبال کے حوالے دعویٰ ثابت کر دتا کہ میاں نسل یہ اگ رکھ لینا آخنا قوم یہ بننی ساری برادری یہ ہوبال فرماندہ یہ یہودیت ہے اسلام نہیں لہذا اگر کوئی یہ افیدہ رکھے کہ سد شریعت دا بنے نہ بنے نہ منے وہ رسول اسلام آخر میراسی ہوئے محمد کی شریعت مان لیا سی محمد کے گلام داخل ہو گیا ہے سداں دا. سمراہ آ گئی اور بعد گمراہی وہ خود فیتنے چبتلا نے لوگ بھی فیتنے چبتلا نے کہ بھاوے سد دینے پرلے درجے دا دشمن بن جائے ان دن ہے یہ لوگ مکالا آ ہے سری کفر بنتا ہے سری کفر شریعت کی نفی ہے اسلام کی نفی ہے, تو کفر ہے سنو پہلے نظری ہے سید پاک ہوں سید جو مرضی کرتے سید پاک سید پاک ہوتا ہے میرے حضرت صاحب فرمایا اگر ساک ہوں ہے، تو آنجا چھو استنجا پاک رہے گا اب بول دے ہو کہ نہیں میرے حکیم الاسلام چھوٹے حضرت صاحب کا کیسا عجیب فرمایا سید غسل چڈ دے فرض غسل گسل ہو کرے پاک ہوئے گا مسجد لاگ جا سکتا ہے نماز پڑھا سکتا ہے سکے طباف کر سکتا ہے قرآن دل ہاتھ لا سکتا ہے مسجد وچ مسجد حالانکہ مٹی مسجد کی مٹی مٹی, مٹی ہے نا کسی بندے نیت کیتی اے کی حصہ میں اللہ واسطے چھڑ چڈ دتا یہ ہوگی مسجد ہوگی اللہ چھوڑے صرف ایک حکم غسل چڈ دے اُن مسجد مسیح دلگے جا کے بخار معلوم ہویا سید ایک حکم رسول دے مٹی برابر بھی نہیں رو سد نو جے جی ساری شریعت چھڑے گا تو دس تاتے چ رہے گا وہ بولو اے میں یار سلف بتا رہا ہوں میں یار سلف یہ تھا جو بتا رہے اگوں اگوں جی, جی خوشامدیاں دا دور ہے جنہاں دی نظر صرف پیسے راضی ہے،, ہے جو مرضی کرے جو یہ کسمیت وہ جی سید جنتی ہے ہر حال جنتی ہے جو مرضی کرے جنتی ہے مثال دے می سید جی پلیت ہو دا. دا دل دل دل دا. دا بلکہ مین کسی کو دسیا کہ ہرنابادی حدیث چ بنایا ہدیس چ بنایا کہ جی ہدیس آگے گندا پانی نالی کا اگ تجھا سکتا ہے میرا سید جی گندا ہوگا یہ بیا ہوں ادھر تجاد بیا نہیں تہام کی حماقت یہاں کی جہالت اور تناخوز لفظ نکلتا ہے ادرو کہ سد پاک ہوں ادھرو کہ گندا پانی گی نالی گلتے وقوفا ادھرو پاک آخی جانا ہے ادھر اس سد نو گی نالی آخی جانا زبان دیک بول اگو سد بھی بیوکو فیٹے بیٹھے ہوں دے علم دین ہوئی پڑھائی شانو کتنے بجا دیا پتا نہیں بھی تی گی آ خوشامت خوشامتی عقل نہیں ہوں خوشامت اتنے خوش ہونے والے اقل کے نہیں سیاح بندہ گل کی بدبو سنگ لیند رہا مان دسو اسی طرح ہے کہ نہیں اچھا ہوں مزید اگر تبصرہ کرو تو دسو جی گندی نادی دا پانی اگ تجا چڈ ہے لہذا سید جا بھی گندا گندا بھی کہہ رہے ہیں نا مراد گندہ بھی کہہ رہے ہیں پلیت بھی کہہ رہے ہیں گندی نالی دا پانی کہہ رہے ہیں گٹر دا پانی کہہ رہے ہیں اتو اگلی گل سن تبصرا اگر کریے تو پھر آخنا ہے کہ یار گندی نالی دا پانی یعنی سید بدکار ہووے ہو گندی نالی دا پانی گندی نالی دا پانی آ کے بجا لے گا کہ ہاں بجا لے گا سی آخیا بجا لے گا پر یہ دس جی کپڑے نال لگے وہ پلیت کر دے گا یہ <سؤال> <سؤال> <دا> مطلب ہے گندے سیتر ہی رہنا چاہیے گندہ نہ کر دے آپ ہی ہاتھی بیٹھے نے گی نالی کا پانی تو جا جا کہ گندی نالی کا پانی گندا نہیں ہوں پلیت نہیں ہوں سویرے منہ میں ڈوبے جد اٹھے وہ دو کے اٹھے یہ مطلب ہے گندی نالی دے پانی تو جی پر ضروری ہے پھر گندے سید تو بھی پرہیز ضروری ہے اور سیلو میں ان بے وقفوں سے کہتا ہوں اور بے وقوفوں ایسے بکواسی خوشامتیوں کی باتوں پر خوش نہ ہوا کرو تم کیوں گندہ بننا چاہتے ہو پاک نانی کی نسل ہو پھر گندے ہونے پر خوش ہوتے ہو ہماری دعوت یہ ہے اور گندا پانی نہ پانی آب حیات بن پیر پیر علی شاہ مانگو آب حیات بنو چار سب کرمالیاں بے آزاد بن دم دم کا پانی بانگ دوجے نو صاف کر من بھی صاف کر اگلے کا چن بھی صاف کر وے ہوئے ہوئے اتنا عظیم موضوع ہے دے اتے میں دلائل سٹا نا روئے زمین انگل منہ بی اللہ بہت بڑو کبھی وقت کوئی نہیں بھائی معلوم ہوا yeah. ایک غسل چھوڑ دے سید سو مٹی تو پیڑا ہو ہے جائے جڑا ساری شریعت چھوڑ دے پاگ بولو دے سی جی سید دے گسل فرض ہوگی وہ تعلق نماز پڑھاوے پڑھو گے سچی دسیا جی जहड़ा सैयद कुशुल छे उनके पिछे नमाज पढ़ोगे अच्छा वो भी नहीं दस होनी दसो क्यों नहीं पढ़ोगे सुनो रोज है रसूल جس سجد دے گسل رسول دے کے گسل فرض دے لاگے جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں جا سکتا؟ نانے دے گھر دے نیڑے نہیں ہو سکتا دے نانے کے دے, دے نہیں او چلیا نانے دے روزے دے نیڑے نہیں ہو سکتا نانے دے نیڑے کیوں ہو گا معلوم ہوا شریعت کو ماننے کے بغیر نہ کوئی پاک ہو سکتا ہے اور نہ کسی کی نجات ہو سکتی ہے ہوں اللہ دا قرآن سنو نجات نہیں ہو سکتی لوگ کہتے ہیں سید کو سزا نہیں ہوگی قرآن یہ کہتا ہے دوہری سزا ہوگی دوسروں کو ایک سید کو دو جی کیوں قرب خرب ہے نا اُنہ ان چوکھا ہے قانون تو پھر سزا بھی چوکھی ہے جنا کوئی نیڑے ہوئے گا نا چتر بھی بہتے کھائے گا تے انعام بھی بہتا لوگ گا कानून है बादशाह को बहन आचा नहीं ला दूर बहन आला भी क्या जेडे इनाम फिर नेड़े आने जे सी उच्चा नहीं लाइनाम भी तो उ ला गां क्डन आ दूर बहन आ नहीं ना ले قانون ہوئی ہے دستور ہوئی ہے دنیا دا. اللہ دا قرآن سنو بولو اللہ اکبر و کبیرہ ادرویز سورت احداب آیت نمبر تیس اکتیس مولا تالا فرمانگا یا بين يم يات من, من كل نفاحشه مبينه لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله هي الله فرمانا يا نبي ويا دي دار اے نبی گھر والیاں اے نبی گھر رہن والیاں اے نبی دیا لاجل پہ راج ندیا نسا اے نبی دیا گھر والیا جا جیڑی بھی کوئی بدل کرے گی بدل کرے گی کوئی ایل کرے گی کرے گا اللہ تعالیٰ اگر تصے قرآن نہیں سنایا تو ان چر مارنے چاہیے بغیرتا نے کوڑے کسے سنا نیوالیاں روزے تو بخشے گئے پکے بخشے گئے دے ناد خانہ نے زور اتیا ہوں مول پیا اتر حضور کا روزہ ویخ کے آئے پھیری مار کے آئے بخشے ہوئے بخشے گئے کوئی گناہ کوئی سزا کوئی کچھ نہیں رہی اللہ فرماندہ یہ ہے رین ہی ہزور اور جس وقت خود آقا موجود نہیں اس وقت فرماندہ اگر تھوڑے چو کوئی بدی ہو گئی دگلی سزا دیا گے اور اگے کی فرماند ہے توجها ومن يقت منكم لله ورسوله ويعمل صالحا له اجرى مرتين واعدنا لها واعدنا لها رزقا سونا فرماندا جہاں فرما کردار بن جانگل پر قانون یہ جنا کوئی نیڑ ہوں انعام بھی سوکھا پاؤں نہ نہ فرمانی سے سزا بھی سوکھی پاؤں یہ ایمان دا اس قرآن پور ی یعنی میں اپنی دا طرف نہیں کیا اللہ نے قرآن دا دا جو مطلب اگر تو سڈے کسی نے کوئی کیتا سزا دوری اگر نے تو سواب دورا باقی امت نو ہک تو آنو دگنا بولو بولو بولو بولو یہ قرآن ہے قرضان اور سنو اب اگر کوئی یہ کہے اور ضرور اندر سے کہتے ہوں گے بڑے بڑے خنزیر دل پہ ہاں جی وہ ضرور ادرو کہ درو کی پی کرو او بیندے نے مہمان بہنتے ہیں یہاں سارے چڑھ ہو نہ اگلے شرم دے مارے کہہ سکتے ہیں تو, تو, تو اپنے آپ توجہ ہے تو فیل نہیں بنی را پوچھنا کتوں آیا تو نام لے لینا دیا نے پوچھنا بھی تم پترا نام لے لے چال پہ ہمیشہ اپنی وکار اور عزت کا خیال رکھا کرو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میراج دی رات بیت المقدس تشریف لے گئے مسلح انتظار فرما رہے بیت المقدس کا مسلح انتظار فرما رہے سب نبی سفا بنا کے کھلوتے نے آقا نامدار جا کے کھلو رہے نے پیچھے سفا اپنے آپ مسلے تشریف نہیں لے گئے جبریلے امین آئے نا فر کے شریف تو مسلے تاخلارا ہزور مقام ہے بزرگ لکھا ہے آکا انعامدار نے سبق دیا بنیا جے پا تھے واسطے ہی ہوئے نا جنا چر اگلے نہ آخنا اچھا چر بیٹھنا بڑا بندہ خچ ہوں یہ سارے تجربے بھی ایسا بکواس ہی بکواس کریں گے جڑا آیا ہے نا اگر گنا ہوا تو دہری سزا نیکی جزا یہ صرف دیاں گھر والیاں واسطے حضور آدھا سا نہیں, نا، تے نہیں نا، سید جو مرضی کرے نہیں ہونا اگر تی آخو گے دو سجدان دوری سزا یہ تے گسافی ہے سجدان کی اس کتے نو آگ یو دی دیا پترا بکواس کرنا تینو رسول دے گھرانے دیاں دی شان کچھ نہیں لگی اگر سیدہ خاتون جنت کی شان ہے کہ دے واسطے یہ آیت نہیں پڑھ سکنا ہونا واسطے پھر دس کمی انہوں دی امی واسطے کے لیے ہے بات واسطے ہم جانتے ہیں اندر کے کھوڑ کی, کی پہنے جڑا سور سمجھے کہ حضور دے دزبا چاہرات سیدہ خاتون جنت دی اما دی کوئی قدر نہیں خاتون جنت دی قدر ہے وہ کتا ہے بڑا وا کمی اللہ نے اگر انہیں قدر نہیں سی تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ اگر تو نبی تابے دار ہو کے روگی تو دوہری جزا لبے گی سمجھ نہیں لگی نے کہ کیوں اللہ نے فرمایا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے, ہوئے, ہوئے, ہوئے بار سنو اسی میں اگر میں اسی دعوے پر حسن دی لڑی تے حسین دی لڑی کے حوالے پیش تے کردیا دے کتے کی پاؤں کافی ختم ہو جان جانی کردیا سٹدیا حوالے پھر سب تو پہلا والا امام زین زان رابطی جا حوالہ بھی پیش کر رہا ہاں شی سنیا دو کتاباں موجود نہ ہوگیا میں زبان وڈا دے قربان جاوا امام زین جان رابدیم درمانے والی شان ایک چاقی نے آن کے آپ دی تاریفا شروع کر دی خامت شروع کر نے فرمایا اصرے اصا ڈرنے اگر جو جرم ہویا کسی کو تو سزا دوری پاوے گا اگر سڈے کو نبی دی فرما برداری ہوگی تو سجا دوری پا گے معلوم ہویا جو اللہ کا قرآن خالی نبیویاں دیا گھر والوں واسے نہیں ایماندان لا بین حسین نے بھی مر توجہ توجہ ہسن کی لڑی دا جواب سن دس حالات امام حسن مسن ہسن مسنوا ہسن مشتبہ حسین پاک نے وڈے بھائی نو آخیا حسن مسنوا حسن پاک کے بیٹے نو فرمایا جے نمبر دے حسن نے حسن مسن آپ سرکار درمانے شان سانس اخبار بن ہوں یقلو فیم احبونا وہ اين تعالى الله صاحبنا وين عشينا الله صاحبنا قال قال فقال له رجل انكم قرابه رسول الله واحمد به فقال ويحكم لو كان الله مانعا بقربته من رسول الله اهلا بغير طاعه الله لنفاد ذلك من هو اقرب الىه منا بما امه والله لا خاف من العذاب و من امام حسن مسنا پاک حسن کا بیٹا آپ فرماندے ایک شخص آیا دے اجتے شہیدان بھی اوی بننا چاہیے جی ان کے وڈیری سنے جاو کرتا سی حد تو بدا کے آہل بیت نیش کرتا خوشامد کی آپ نے فرمایا افسوس ہے افسوس دیتے ہے سڈ نال پیار سی وجہ نال نہ کرو نال پیار اللہ کی وجہ سڈے نال پیار کر دو اللہ واسطے کرو نال اگر اص اللہ فرما پردار بنیے فرمابر محبت کرو اور اگر اصل اللہ کے نال فرمان بنیئے اصل اللہ دینا فرمان کے نام سرمان پڑھیے کے قانون سڈے نال نفرت رکھو جنا دلی تو ہٹیا رکھو اہم سڈے نال نفرت رکھو تاکہ پتا لگ جائے تو اللہ رسول کا کلمہ پھر آ رہے کسے نہیں لگا را انہاں فرمایا بے وقف بغیر پتاری جہ نبی بہتا کریبی ہے وہ تو جنم نیا کھڑا ہے جھگڑا کی سگڑا ماری جانا او او بولو مرو خوشامدیا پی ہوں اگلے میرے دعوے دلیل سن آپ نے فرمایا مرسن میراہ مرنا نے فرمایا بے وقوفا سان ڈر لگتا ہے وچوں کوئی نا فرمان بنے گا اللہ رسول دا تو ان دگنی سزا لبے گی اور اگر کوئی فرما بردار بنے گا تو ادا اجر دگنا ہوئے گا این ایمان نس جیوی آیتے اویان کہ نہیں معلوم ہویا اُن صرف نبی دیا گھر والیاں واسطے سمجھنا کسے خنزیر کا کم میں. اور انو ساریاں واستے ساری آل رسول رسوا سمجھنا اے حسینی پیر دا کام ویخلا ویخلا تیرے سامنے آ بولو بولو بولو او خوشامتی بدھواں خنزیرہ تو اللہ بچاوے اوے نہ مرادان دا کباڑا ہوگا بولوی سی ہوں اس تو بڑا بڑی گل اللہ دا قرآن سنا وا ترائے آیات سنا سونا اللہ اکبر دل ہلا دینا ہر مسلمان دا توجہ ہے سب تو پہلا میں اپنے موضوع دے شروع پڑھی سی نا وہ اس طرح دا مضمون تین سورتوں کنچ لو جی پہلے نمبر سے سورت انعام آیت نمبر پندرہ لفظ قرآن محبوبہ محبوبہ ترماد اگر میں اپنے پرور بگار بنا فرمانی کراگا سخت بڑا دن جہاں کیا مت لگا ہے وہ عذاب تو میں ڈرنا ہوں محبوب فرما دے اگر میں اللہ دا نافرمان فرمان بناگا تو میں ڈر نافرمانی فرمانی ہوگی تو میں ڈراگا نا فرمانی کی حالت نڈر میں نہیں بن سکتا اللہ جنہ کو اللہ دی نافرمانی نہیں ہو سکتی محال ہے شران جی جو میں لفظ بول رہا نا میرے لفظ عام نہیں ہوتے جی یہ حکیمانہ الفاظ ہے یعنی تمام علوم کی ترکڑی اور ترازو میں یہ بالکل پورے ہوں گے جی ہوں اگر کوئی علم عقائد جان ہے تو وہ پھر سمجھے گا کہ میں نے محال تو کہہ دیا ساتھ شرعن کی قید کا اضافہ کیوں کیا وہ صرف علم کلام علم عقائد کو سمجھنے والا سمجھے گا کہ شرح محال ہے رسول سے اللہ کی نافرمانی ہر نبی رسول سے شرح محال ہے وہ شرن محال ہے جنا کل شرن محال ہے اللہ فرمان دا ہے قل محبوبہ دے اگر میں اللہ نافرمانی کروں گا تو عذاب سے ڈروں گا دا مطلب ہے رسول سبق دے دیتا کہ اللہ دی نافرمان فرمانی ہو جاوے کسی کو مومن اور رسول کا امتی ہو کر اللہ سے بے خوف نہیں ہو سکتا معصیت کی صورت میں خوف کا ہونا ضروری ہے سمجھنے لگی جی ایک, ایک, ایک سورت آنا دوسری سورت یونس آیت نمبر وہی بھی پندرہ انی اخاف ان تو ربی عظیم اگر میںگار کی نا فرمانی گا تو میں ڈرا گا تیسری زومر آیت نمبر تیرہ وہی مضمون تین جگہ تے جو آیا کالے واسطے آیا ایمان دس رسول قرآن رسول, ہوئے رسول دی اولاد دلیر تے قرآن چ کوئی حدیث نہیں پڑی ضعیف کہہ کہ کے کو کوئی جان چڑا لے قرآن خدا دے وہ تین مقامات تین مقامات پہ قرآن دسے کہ رسول فرما رہے نے دا فرمانی جس گا ہو مومن جے ڈر نہ نافرمانی رہ جاوے وہ مومن ہی نہیں اے قرآن خدا دا بول دا نہیں تو سید کیڑا ہے وہ آلے رسول کھے بنے گا جڑا کہ میں نہیں ڈردا میں سا میں نہیں ڈرا دا. قرآن آخر ڈرنا پینا رسول خود فرمان اپنے بارے جا کو نہیں ہو سکتی نہ فرمانی وہ فرمان میں ڈرنا پتر آخ میں نہیں ڈردا نانا رسول آخ میں ڈرنا پڑا یہ پر ہویا جیدی اپنے نانے رسول بولی نہیں رلدی اے پتر بولتے نہیں سمجھ آئی نے خوشامتی کھا گ اگلی گل سنو جنا مرضی کوئی قریبی رشتہ اپنا بناسول بلکہ حضرت امام سنت کا حوالہ پیش کر د فتوا رضویہ شریف جلد نمبر پندرہ بولو کون کیا جی بولتے نہیں یہ yeah, سفا yeah, yeah. نمبر سات سو تیس پہ لکھا ہے سید کفر yeah. عقیدہ نہیں رکھ سکتا سید کفر yeah. عقیدہ yeah. نہیں رکھ سکتا yeah. فرمایا yeah. Yeah. اگر yeah. سید yeah. ہونے کا yeah. دعوی کرے yeah. اور, اور کفر اور رکھے تو فرمایا سید ہی نہیں عمل غیر صالح فرمایا کفر کرے گا اللہ کا دی, دی اولاد جران دی نبی دی اولاد روا چبی شریت گا لئے نبی و دینک جس نبی شرح تو نکل رہا ہے وہ سید رہی نہیں وہ سور بھی بدر بن جا ندی شرح تو نکل ہے وہ سور تو بھی بدتر بن جانا انہیں عمل امروار سارے تو بن جاتا ہے کا ہم شر البریہ کا کاس بن جاتا ہے سر سا ندی کے نسا چور ہی رو جنا چیر نبی سو آئے سمجھ کے نہیں موقع توجو ہے اعلی حضرت کے حوالے تو حوالا سنا قرآن کا بخاری دا، بخاری رشتے داری دی ریمی کرنی پہ صحابی رسول فرما نے روایت متفق سمیت النبی صلی اللہ, انما انما اللہ حضور میں فرمایا کنایا فرمایا فلانے سمندر ایسا نبی لی آل ہے فرمایا کہ میری آل پرہیزار ادر وما ولی اللہ ولی اللہ میرا ولی اللہ ہے فلاں سمجھتے ہیں ہم نبی کی آل ہیں فرمایا فلا سمجھ آلو ابھی فلاں سمجھتے ہیں ہم نبی کی آل ہیں فرمایا میرا ولی اللہ ہے میرا ولی نیک مومن ہے انو اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا کیڑی سورت تحریم ہے بولو سورت تحریم ابتدا ہے اس نقطے نو سمجھنا ہو ذرا وا ہر فلاح ہوا مولا ہوا جبری ول ملا تو یہاں پر دو بیواجہ سے دو کا ذکر خیر ہے غور کرنا اللہ فرماندہ رجوع کر لو کہ ٹھیک انتظاہرا علیہ اگر تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو گے میرے نبی کے خلاف تو پھر کیا بالفرض یہ یعنی تو کیا ہوگا پھر اللہ اپنے نبی کا مولا ہے دوست ہے اور جبریل دوست ہے وہ صالح المومنین اور نیک مومن دوست ہیں ول بعد کا تو کا ذہیر اور تمام فرشتے مددگار ہیں یار ویسے اہل سنت بھی بصیرت اور مانا فاہمی داد ہیں سڈے اہل سنت فرما نے مولا دا مانا ہزور نے فرمایا نا من کنت مولا ہو پاڑلی مولا ہو میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے یعنی میں جس کا مددگار ہوں علی اس کا مددگار ہے مانے دو تلیل اسیت سے کیوں انتظاہر اگر رسول کے خلاف ایک دوسرے کی تم مدد کرو گے تو فائن اللہ ہوا مولا پھر اللہ نبی کا مددگار ہے جبریل مددگار ہے نیک مومنین مددگار ہے ول ملائے کا تو بادی پھر ظہیر کا لفظ جس کا معنی مددگار ہے اس کا تکرار آگے پھر کر کے بتا دیا جو لفظ مولا ہے پیچھے اس کا وہی معنی ہے جو ظہیر کا معنی ہے معلوم ہوا خلیفہ معنی نہیں ہے مولا کا مولا کا معنی من کن تو مولا ہو جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے بولو صحیح سونے ادھر اللہ پاک نے فرمایا نبی گھر والی دو کہ اگر تسا نبید برخلاف تے نبی خلاف چلیاں تو پھر میں کہہ دینا نبی لوڑ کوئی نہیں ای ای ای ای ای ای ای نبی نو تو لوڑ کوئی نہیں جی <تصفح> اللہ نے نبی والی سجدان اپنے نانے نبی سونے کی دین شریعت مدد کرتے رہے خدمت کرتے رہجو اصرو ہی جسے مدد کرتی تو نبی خلاف کٹھے ہوتے تو ہوتی رہے پھر سمجھ لو اور تاری کوئی نو نہ نبی میں نہ مومن مہم میں سر نبی کا مددگار اللہ ہے جبرین ہے اللہ والے نے اور تمام فرشتے نے سر رب نئی لے رب نوی ہوں جی نویمت رکھے گا نویم جی نا تاویر نارا سارا نارا تاجی نارا روسی حضرت بی سد مہر شالج پا حضرت بی سجد محرج پا حضرت بیر، علی شاہ اور توجہ ہے سنؤ نبی دیا گھر والی نال رابے جی گل کرے تو دوجے کون نے اللہ کا انداز دے. فرما دا ہے، اگر نبی خلاف تصا ایک دوجے دی مدد کی تھی. نبی دے برخلاف ایک دوجہ دی مدد کیتی تے سن لو تو کوئی لوڑ نہیں نبی دوں پھر اساں صاف کہہ دینے ہیں تو اساں نبی دے نہیں رہے نبی تو اڈا نہیں رہا صاف کہہ دینے ہیں کہ اللہ دیا جی بن دیا یہ نیگل نبی دیاں گھر والیاں پاکاں ان کے ساتھ بال کے طور پر ہو سکتی ہے تو پھر ہر سید کے ساتھ یہی بات ہے نبی دین دے پر خلاف چلو گے مدد رسول دے خلاف کرو گے تو رب کا اعلان آ جائے گا نہ نبی کسی نہ نبی تھوڑا حضور صلی اللہ میں جگہ جگہ پتہ کنیاں ہدیس نے جڑیاں میں پڑھیا نہیں حضور نے صاف فرما دیتا میرا ولی ہے میرا, میرا رشتہ دار جا فرمایا منکرے ہے ساری شرح سارا مخالف ہے شرح کا فرمائے میرا کوئی نہیں چپٹا انکار سرکار نے فرما دیا اللہ اکبر اس موقع دے دو فرمان سنانا اہل بید دے ایک امام محمد بن حنفیہ مولا علی دے پتر ایک امام زین اللہ تاریخ دمشق الکبیر سے امام زین العابدین کا سناتا ہوں بڑی عجیب گل کی تھی آپ اللہ اکبر تاریخ دمشق میں سند ایسی ہے جو بخاری مسلم کی شرط پر ہے جو ضعیف فدیسیں ہوتی ہیں نا بالکل خلص وہ انشاءاللہ میرے ممبر کے ساتھ بھی نہیں آئے اللہ اکبر یا نا العراق اسلام ولا الاسلام حکبو نا حکل اسلام فما زال بنا حبو کو محدہ سارا ہے علینا شینا عراقی آخل حبدار مردے سن جانا قتل شہید امام حسین جہاں بہتے روڑے پڑے یہ نہ مراد میں سمجھو چور مچائے شور سب سے بہتا رولا پانا جنوجی میں کسم خدا دی کر کے کہنا کفے والا سب تو زیادہ رولا پایا سو اہ سکتے آئی مر گئے تھا آ جاؤ نہیں رکھنا چاہتے میں نہیں روڈے جان دو بہتے رولی پال شور مچائے جناب, جناب تریفا محبت حضر بس اصا نہیں رہ سکتے فلان تے جو آگوں امام سل ویک سی دل کدو اگے دل چپتے امام زین درد کتے سکتے ان پاکوں تو کتنے چپ یہ اج کا کوئی بے وقوف خوش آمد نے خوش ہو جائے وہ تو نہیں ہو سکے آپ نے فرمایا اح پونا ہو پل اسلام سڈ اسلام والی محبت رکھیا جے ولا تو حکومل والی محبت ایک محبت اسلام دی محبت اسلام دی اسلام, اسلام سنم دی جمع سنم بت نو کہ میں سڈے اسلام والا پیار کریا جے بتانا پیار نہ کربت یہ پیار وہ تصاویر ساری چیٹی چادر تاغ ہی بن گئے ہو یہ جی گی محبت ت خب اس نام ہوئی امام اہل بیت اماما نے خدا بنانا شروع کر دیتا کئی نبی بنانا شروع کر دیتا مثلاً خطابیا ایک فرقہ ہے خطابیا وہ جن کی گواہی فقہ میں تمام امام قبول نہیں کرتے کیونکہ یہ جھوٹ کو اپنے لیے جیر سمجھتے ہیں اپنے اپنے ہم فکر کے لیے جھوٹ بولنا جیر سمجھتے ہیں خطابیا ابوالخطاب اسدی کوفی کی نسل یہ جی، جو تھے یہ جناب جی ایسے خبیس قسم کے تھے ان کا جو ابوالختاب تھا اس نے پہلے اماموں کو نبی بنایا پھر نبی کے بعد اماموں کو خدا بنا لیا پھر کہنا تُسی پر میں آپ ہی سارا خوش ہاں سمجھ نہیں لگی نہیں آپ نے فرمایا خبردار ہم سے محبت کرنی ہے تو اسلام والی کرو یہ جی بتوں والی محبت ہمارے ساتھ نہ کرو ایک ہی ہوا خلاف شرع پیار شروع کر دیں شرح رسول مخالف محبت کا دعویٰ دوسری طبقات ابن سعد میں محمد بن حنفیہ کا فرمان فرمایا آهلو من نتخذ من دون اللہ وہ لو بے بنو میہ فرمایا دو ہم دو گھر ایسے ہیں جن کو لوگ اللہ کا شریک بنا کر پوجیں گے پوچھا گیا حضور کون فرمایا ایک ہم یعنی بیت اور دوسرے فرمایا بنو میاں اور واقعہ جو ہوا بنو میاں دے جو جو وچ کوئی ظالم فاسق ہوئے انہیں جو بھی ظلم فش کیتا ہر ایک دیتا فرما برداری ہر گل چگڑیاں کی تھی یہ اللہ کے مقابلے میں خدا بنانا ہے ہاں جی کیونکہ حکم یہ ہے کہ جب تک کوئی اللہ کا فرما بردار رہے اس کی فرما برداری کرو جب نافرمان بنے اس کی طرف پیٹ کر دو حکم یہ وہ توجہ ہے کہ نہیں تو دوسرا فرمایا یہ ہمارا گھر آخر میں سنو بھائی جو بات میں کر چکا تھا پھر دوہراتا ہوں کہ سید گناہ کرے تو دو رس عذاب شیعہ مذہب کی بخاری سے اس کا حوالہ پیش کرتا ہوں ساری بخاری شریف ہے شیوں کی اصول کافی کون سے امام کے تذکرے کے اندر ہے باب نمبر ستاسی ہے نہ اٹھاسی ہے لوجی امام ابو الحسن علی رزا ایک شخص نے آن کے پوچھا احمد بن عمر نام دے اخبرنی عم من عاندک ولم یعرف حقا کمی ملد فاطمتا ہوا وصائر الناس سوام فی العقاب فقال کان علی بن الحسین یقول علیہم دعف العقاب امام زین العابدین کا حوالہ ہماری کتابوں میں تو ہے شیعہ مذہب کی کتاب سے امام زیر اللہ عبد الدین کا حوالہ یہ yeah, دیکھو عبارت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں اب الحسن امام سے پوچھا گیا یعنی امام علی رضا سے یہ بتائیں حضور اخبرنی عم منعاندکا جڑا تواتھے نال انادت دشمنی رکھے تواتھا حق نہ پہچان ممولد فاطمہ تھا فاطمہ دی اولاد چون یعنی امام او تھی امامت نہ نہ مننے کیا او تے دوسرے لوکان دا عذاب برابر ہونا بن حسین یعنی زین العابدین آپ فرماتے ہیں علیہم عذاب دگنا ہوگا اس سید پر جو خاتون جنت کی اولاد ہے لیکن علی رضا کی امامت کو نہیں مانتا اس پر دگنا عذاب ہے ایمام نال دسی اس مذہب علی رضا امام کی امامت نو نہ سات ہے خاتون جنت دی نسل ہے عذاب ازاب اصول کافی جو ہماری بخاری جیسی شمار ہوتی ہے ان کے مذہب میں تو ایمان سے بتانا اگر اگر ایک شخص امام دی امام پترونا امام بننے سید بھی ہوگا انہوں دگنا عذاب ہونا یہ فرمان پر سنا دیں امام زیر اللہ دین کا دس وہ جہم ہوا نگری گلا ساریاں بچ پہ نے ہی نہیں بول دے نہیں اور سنو سنو میرے بھائیو دیکھو میں دو سجدوں کو یزید سے بدتر کہتا ہوں دو سجدان یزید تو بدتر بدترانا یزید فاسق فاجر ہے بدکار ہے اس کے کفر میں متاثرین کا اختلاف ہے یزید سے دو سجدوں کو بدتر کہتا ہوں ایک وہ جو سید الانبیاء کی رسالت اور دین کا منکر ہو وہ یزید سے بدتر ہے جو پھر کہتا ہوں جو سید رسول کی شریعت کا دشمن منکر مخالف ویری ہے ایسا خنزیر یزید کیا خنزیر خنزیو کریں مرتد ہے وہ اسلام سے خارج میری گل سمجھو گی نہیں اور اگر کوئی اس کو ایسا نہ سمجھے وہ خود مسلمان نہیں رہتا یہ بھی ذمہ رکھ رہی اور اگر کچھ سمجھے کہ اس کا اس حال میں بھی کفر کے بعد ارتداد کے بعد بھی اس کا احترام ہے وہ خود اسلام سے خارج ہے اسی لیے تو اعلی حضرت بریلوی نے علی گڑھ کے سید کو کیا کہا فرمایا جو اس کو اس کی بھی چھٹی یہ تمہیں معلوم ہے فتح فتح و رضویہ انتیس جن ایسے آگے نہیں اور سنو ہاں سنیے بات سمجھ آ گئی دوسرا وہ سید یہ میں توبیخن تشدد کہہ رہے ہوں جہا سید دیا بہنوں ادھر ادھر لوا کے انہوں کے روپیے کھانا ہے عزت لوٹا ہے چونک داقیہ ایک سکول تو سید آدی چوڑے نال نس گئی اور مینو اس کا خود سپاہی میرے ملنا ہے اندی انہیں آگیا عجیب ہی کیس آیا یزید خود جتنا مرضی برا تھا اپنی حکومت کے لیے ہر قدم اٹھاتا تھا جس طرح کے آج اٹھاتے ہیں اگر اردو زبان کے پیچھے بنگالی پندرہ لاکھ مارے جا سکتے ہیں تو یزید بھی ایسے کام کر گزرتا تھا پتہ نہیں میں کی کہہ گیا مینو آپ نے پتہ نہیں مجھے خود کو بھی پتا نہیں چلا میرے منہ سے کیا نکل گیا اگر بنگلہ دیش کے پندرہ لاکھ بندے صرف اور صرف اردو زبان کے نہ ماننے سے مارے جا سکتے ہیں تو ایسے کام جزید بھی کر لیتا تھا آپ نے لیکن اتنے وہ بھی نہیں مار سکتا لیکن سنو جتنا بڑا ظالم تھا, تھا اپنی حکومت کے لیے ہر ظلم روا رکھتا تھا لیکن سید زادی کی طرف نہ اس نے غلط آنکھ دیکھی ہے اور نہ اس کے ہوتے ہوئے یا اس کے زمانے میں کسی نے سید زادی کی طرف غلط آنکھ اٹھائی لہذا سید زادہ تے رسول عزت نو رولے میں پرانے اپنے جڑے جی سید دلے نے عزت فروش نے عزتوں ادھر ادھر نے نوکریاں کرا کے روپیہ کھانے یہ مار دیا ہاں اللہ پاک میرے پوچھو چشتییا کیوں مارے میں آخ اللہ تینو جانم سٹ لے میرے کو رسول دی عزت ری ویکھی گئی ٹکرین سا کتے میرے نال سن جسے ہوں سن اسلے دے سن واہ چشتی ایڈا گہرا تالا ایڈا رسول کا ہمدردا ایڈا سجدہ دا ہمدرد اصل دنیا بغیرت ہی ایڈی ہو گئی ہے کہ ہوں غیرت کی گل ان دشمنی ہو کہ نہیں میرے آلی دوست پاک نبی دا کلمہ دلوں پڑھ دیو نا تو یہ ہزور کی وفاداری نہیں کہ حضور دیا عزت دیاں رہنے کی ہت ویکتی رہے جدسر شاہ مراطف شاہ کہ سکوے جانا سن میرے حضرت صاحب نے آن کے انہوں نے سمجھایا گھر بٹھایا جی اصل گھر بٹھاو آئے جدو سیا آزادی رولدی ویکنا نہ میں سب برداشت ہوں سد پاوے چپ روش رہے اصا نہیں رہ سکتے گل سمجھے کہ نہیں آم مسلمان ہزور دھی بہن کی گیرت رکھا انہوں نے پردے کے ول سکھاواں حضور آل واسطے نے کیا سنوا مارچ کن سات ایک دن رہ گیا اے اٹھ مارچ میرا جسم میری مرضی آ جوں انہ نے بالکل پچھلے سال والی جیڑی سی اٹھ مارچ اس موقع الف نگی اسلام آباد عورت چوک چلو کے ہر قسم کو کٹی لگی گئی اگ انگلوں کی پٹی اگے سی دو پچھے کوئی شہ نال نہیں سی اور فلم نیٹ پہ لگی فرد ویک سکتے ہو جی اس سارے پروگرام کی جڑی وڈیری ہے نا وہ سائیک نام ہے سید عارفرا ہوں وہ عورتیں او کی کہ وہ نہیں کہ اصل میں تاغوتی نظام کے جو مالک اور وارث ہیں وہ کہتے ہیں اور جو تاغوتی تعلیم کی ذہنیت ہے ان کو سکھائی پڑھائی گئی ہے وہ کہتی ہیں ہم سمجھتے ہیں اتنا بے وقوف تو نہیں ہے نا اصل میں تاغوتی نظام کا تحفظ اور تاغوتی نظام تعلیم کی تربیت ان دو کا نتیجہ ہے کہ وہ چوک میں کھڑی ہو کر ننگی ہو کر کہتی ہیں سیدہ خاتون جنت اور پرانی بیبیاں وہ پاگل تھیں ہم سیاح ہیں وہ پاگل تھیں وہ ان کے اندر شعور نہیں تھا اپنے حقوق کی بازیابی کا اور ہم نے مردوں سے حقوق چھین لیے ان سچی داس جی رسولوف آبی آ خاتون یہ لوگ سن لکھ لانا تیرے آخر کلم اقبال فرما نسل اگر مسلم کی مذہب پر نسل اگر مسلم پر مقدم ہو گئی مان دکھا کے رہا گزرو سڈا کلندر اقبال فرمانے وہ جب تیرے تیل مطلب بےحال ہو جا نسل اچھی بن جائے تیر تو جیفر اپنی برادری بچ فر جانے معلوم ہوا مسلمان کام رہ سکتے رہے دا وجود بحث بھی رہ سکتی ہے جنہ چر یقین دار درگا ہر برادری جی، تو محمد کریم کا دل مذہب پہلے ہے لہذا مذہب کے بغیر شریم کے بغیر نہ کوئی پاپ ہے نہ کوئی نجات ہے جو میں یقین ہے وہی صاحب نجات بولا <t Kevin Day> مرو وقت کوئی تو میں تین فلم وکھا نگی بیارا تھی آپ روزانہ ویس دیو. ایک ہریما حریم شاہ بی, بی حریم شاہ وہ بھی, بھی حریم شاہ او پشاور علاقے سی وہ اتوں تے ملتان دا کوئی ہے مفتی وہ تھپڑ تھڑ مارنا بلاش مشکل کی, کی خیال ہے اگر امتی لانتی ہو نا تو, تو کوئی دکھ نہیں آنا رسول دیل کا جی امت امتی وفادار تے او تے تڑفے گا جے کچھ بھی نہیں کر سکے گا نا کم از کم کم از کم تڑف تڑف کے نبی سبق کچھ بھی نہیں کر سکے گا کار کچھ نہیں سکتا میں دے دس بڑے ہی بغیرت گے ہرامی جڑے آخر نام لینجر اس حد تک پہنچ گئی تو میں جو نام لے رہا میں واپس گھر لے جانے لے رہا یا گھر ابھار لیا لے رہا کجرا میں عزت لٹاوست لے رہا یا عزت بچا لے رہا جن امت اور رکھ دے اور پوچھا مارتا رہتا ہے تو خوشامد کرتا رہنے لہذا سڈے کو خوشامدار نہیں ہوگا للکار للکار ہے جی ویل جب تک صورت چاند رہے گا جب تک صورت چاند رہے گا پیدل یادگار چیشہ راط مند چیشتی صاحب غند حضرت صاحب چمرا بڑے حضرت صاحب پیرو مرشد خاجہ محمد شفیع اقبال پیرو مرشد خواجہ محمد شفیع صاحب میں آلما فاضلا بنا پا روک دے سا یہ آلما فاضلہ رہی دے دی عزت بچا تو بڑی گل ہے وہ ہوں رو اپنی دھی کی کہانی کر الفاظ نہیں میں جن لوگوں کو یا میرے کو یا دوستوں کو شدید صدمہ شدید صدمہ پہنچا ہے اس پر الفاظ نہیں جن سے معذرت میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جن جن کے ساتھ معذرت کر سکوں بحث مسلمان। مسلمان। کی سانو کی کہنا سجدہ سجدہ تو غیر سجدہ اج جو رونا اج رونا تو پتہ نہیں اکی کنا رونا پینا کیونکہ اگے آیا کھڑا ہے دگنے دا کا چلو میں یہ کہنا ہو جا کم کر نہ بس امی ساری گل ہے ابھی ہو کہ میری گل سمجھ گئے یہ فاضلہ فاصلہ بنا بھیجا ہے تو رو دے پیا جڑے دوسرے پاس بھیجی کھڑے نے انہوں کا پتہ نہیں رون کی ہونا ہو ہو سمجھ آ گئی کہ نہیں اللہ اکبر فرمایا نال سنگی س لے نکی یار سنگنا کر تو کل یاد نا بڑا زوردار جلسہ کرنا اجرے شاہ انشاءاللہ اللہ منگل در شاستر حضور منگل در شاستر مارو جلسا منگل آشاہ پارو تمام دوست تمام دوست پیچھا